وعلیکم السلام جی السلام علیکم جناب وعلیکم السلام جی مفتی دری صاحب جناب جی وہ گزارش کی تھی تو آپ نے کہا تھا میں مصروف ہوں چلو وہ یہ مسئلہ بتا دیں کہ وہ میں نے ابتدان جو پوچھا تھا کہ حادث اور مخلوق تو قرآن مجید ہے یہ تو شخص ہے نا اللہ تبارک و تعالی کلام کا شخص اس کو کہیں گے فرد کہیں گے تو اس کا مطلب تو نکلے گا پھر اللہ تبارک و تعالی جب مالیہ وادث بنتا ہے اور اس کے کلام جو ہے وہ قدیم بھی نو ہے اور اس کے قرآن پاک قدیم بھی شخص ہو حادث بھی شخص ہوگا یعنی حادث شخصی ہی ہوگا تو اس سے تو لازم آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی کا قرآن جو ہے وہ حادث اور مخلوق ہے پھر دوسرا مسئلہ آپ نے یہ کیا تھا کہ اللہ تعالی کے صفات جو ہیں وہ جس طرح ہیں اسی طرح رکھنا ہے تعویل نہیں کرنی یہ اللہ تعالیٰ کے احاطے اور معیت کہ جتنی آیات اور نصوص ہیں جیسے وہ محکم این مہاکم تم یہ بھی ذات جس طرح چل رہا ہے اسی طرح کریں گے یا اس کی تعبیر کرتے ہیں کہ علم کے ساتھ احاطہ ہے علمی احاطہ ہے ذاتی احاطہ نہیں ہے یہ ابن تہمی صاحب اور یہ حضرات جو کر تو آپ یہ بتائیں کہ کیا پھر میت اور احاطے والی نصوص جو ہیں وہ بھی مول نہیں ہے اور جنہوں نے تعویل کیا وہ گمراہ ہیں تو امام احمد بن امبل اور ابن طبیہ صاحب جو ہیں ان کا پھر کیا بنے گا یہ دو باتیں آپ مہربانی کریں جواب دے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے جی قرآن میں جن شفات کا ذکر آیا ہے جی ان کو ایسے ہی ماننا ہے ایسے ہی محکم ہے, جی جی جی ہے جی پرانے مجید اللہ تعالیٰ کی کلام ہے جی کلام اللہ جو ہے نا جی کلام اللہ جی اللہ تعالیٰ کی کلام اللہ تعالیٰ کی شسط ہے اور اللہ تعالیٰ کی شفت مخلوق نہیں ہو سکتی جی جی جی تو پھر ہے جو کہتے ہیں حادثی ہے اللہ جی میری بات سن لیں میری بات سن جی مجھے اس میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں کو بتا رہا ہوں جی اللہ تعالی کی اللہ تعالی نے قرآن ہے کہ وہ تمہاری وا, اللہ تعالیٰ کی ہاں جی, جی طرح اللہ تعالی کی شان کے لائق ہے وہ ہمارے ساتھ جی اگر ہم تعویل کریں اور کہیں علم کے اعتبار سے ہے تو پھر کیا بنے گا احاطہ احاطہ اور तो معیت علمی کہنے والے ابن تعمیر صاحب اور یہ البانی صاحب اور سارے جو علمیہ ثابت کرتے ہیں وہ گمراہ دین ہوں گے یا نہیں ہوں گے بس اتنا بتا دیں میں نے جو آپ کو بتا دیا ہے نا جی بتا دیا نا آپ تعویل کرتے ہیں جیسے ابن تیمیہ صاحب اور تمام کیا طویل کی ہے انہوں نے کہا علم کہلمی ہے یہ تعویل نہیں ہے یعنی علم ساتھ ہے قدرت ساتھ ہے اللہ کی ذات ساتھ نہیں کہنا ذات اللہ کی وہ کہتے ہیں آسمان کے اوپر ہے ادھر اللہ کال ہے نیچے مخلوق ہے میت علم ہے میتھا علمی ہے جی جی آپ نا میری بات سنیں آپ کے پاس جو مواد ہے نا لے کر آ جائیں نہیں کیا لے کر آ جاؤ مواد تو مواد کو آپ کیسے برداشت کریں گے آپ تو مواد میں سے ایک ماتے کو بھی برداشت نہیں کر رہے آپ ایسی کریں جو آپ کے پاس لکھا ہے نا کتاب کی جن کو تو آپ رحمت اللہ علیہ نا بزرگ مان رہے ہیں تو وہ بزرگان دین جو لکھ رہے ہیں یہ ہاتھ تو ہے آپ کہتا ہے جیسے اسے کسان چلایا گیا آپ بتائیں وہ بد دین تو گئے جی آپ جو انہوں نے لکھا ہے نا وہ لے کر آ جائیں میرے پاس حضرت آپ کو معلوم نہیں ہے نہیں آپ کو معلوم نہیں ہے انہوں نے کیا لکھا ہے آپ کے دلیا تو تمام یہ جو حضرت یہ